اور تمہیں بہت کچھ منماندہ دیا اور اگر اللہ کی نعمت گنو تو شمار نہ کرسکو گے بے شک آدمی بڑا ظلم ناشکرا ہے